الحمد للہ وقفہ وسلم ودین الصطف امبادات معرفت نبی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے آٹھویں چیز جس کا علم ہونا ضروری ہے بتا رہا تھا اور وہ یہ تھی کہ مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ مجھے ہی علم ہو نبی کے اوپر جو ایمان رکھتے ہیں اس کا تقاضا ہے ہمیں اس بات کا علم ہو کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام کی حدیث نبی علیہ سراب شام کی باتیں سننے کے بعد ذرہ برابر دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے گھٹن نہ ہو شرح شدر ہو کہ یہ نبی کی سنت ہے نبی کی حدیث ہے خوشی محسوس ہونی چاہیے نبی کی سنت سن لینے کے بعد نبی کا فرمان آ جانے کے بعد اگر دل میں کوئی گھٹن ہے تنگی ہے اور ذرہ برابر اگر کچھ نا پسندیدگی نہ گواری کا احساس ہو گیا تو ایمان جاتا رہتا ہے اب آئے اسی سلسلے کی ایک حدیث قرآن پاک پیش کرتے ہیں دیکھیں مومنوں کا طریقہ کیا ہے قرآن پاک نے ہمیں مومنوں کا طریقہ اپنانے کا حکم دیا ہے صورت النسا کی آیت اللہ تعالی شاط رماتے ہیں وم یو شر رسول ہودا ویت طب وئی رسبی علم نی ماتب اللہ منسلیحی جہنما وساعت <مَسِيرًا> یہ آیت بڑی اہم آپ ذرا اس آیت پر غور کریں کہ وہ يُشَاقِقِ ساکر رسول جس نے رسول کی نافرمانی کیا ویت طب غیر رسبی اور پیروی کرتا ہے مومنوں کے علاوہ غیر مومنوں کی راہ پتہ چلا مومنوں کی کوئی مخصوص راہ ہے جس پر چلنے کی جس کی اتباع ہمیں حکم دیا گیا ہے ویت غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ وہ الرَّسُولَ شاق رسول جس نے رسول کی نافرمانی کیا ویت غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور پیروی کرتا ہے غیر مومنوں کا راستہ یعنی اس کو چلنا چاہیے تھا رسول کے تعت کرتا اور مومن و سبیر المومن مومنوں کے راستے کی اتباع کرتا مومنوں کے راستے کی پیروی کرتا لیکن اس نے کیا کیا اللہ کے کی رسول کی نافرمانی کیا اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کے غیر مومنوں کے راستے کی پیروی کیا اللہ فرماتے ہیں اب وہ جس غلط راستے پر مومنوں کی راہ چھوڑ کر کے نبی کی راہ اور سبیر المومنین چھوڑ کر کے وہ جس راہ پر چل رہا ہے جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے اللہ فرماتے ہم اس کو اسی پر چلائیں گے اسی پر چلنے دیں گے لیکن منسلح جہنم مرنے کے بعد گھسیٹ کر کے اسے جہنم میں ڈال دیں گے پتہ اس آجت سے یہ چلا کہ سبیر المومنین کوئی چیز ہے اور بڑی اہم چیز ہے سبیل المومنین جس کی اتباع اور پیروی ہمارے لیے ضروری ہے کیوں اللہ نے میں اس لیے ڈالا اس شخص کو کہ اس نے مومنون مومنین کے بجائے غیر مومنین کی سبیل کی پیروی کیا تو آئیں قرآن پاک کے اندر دیکھیں کہ واقعی یہ مومنوں کا راستہ کیا ہے رب العالمین نے سورت نور سورت نور آیت نمبر ایک میں ایک کیامن میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا راستہ بیان کیا کیا انما کانا انما کانا قول المؤمنین اذا دعو الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وعطانا انما کانا قول المؤمنین اذا دوڑ ار اللہ و رسول ہی لیا کم اب نم این سمینا وا اللہ نے انما كان قول مومنوں کا تو راستہ یہی تھا مومنوں کا طریقہ یہی تھا کیا ازا دوڑوں ار الله ورسول ہی جب ان کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کتاب و سنت پر عمل کرنے کی دعوت دی جاتی تو کہتے اللہ و رسول جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائی کتاب و سنت کی طرف تاکہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے ان کے اختلافات کو ختم کر دیا جائے تو مومن کیا کہتے تھے اینکول و تانا مومنین بغیر چوچا بغیر کسی حجت بادی کے تنگ نظری کے سمی نہ واپ ہم نے اللہ اس کے رسول کی بات سن لی اور مان لیا اللہ نے فرما ادائے کو یہ ہیں جو فلاح پانے والے لوگ ہیں یہاں اللہ العالمین وعدے کر دیا ان قول المؤمنین مومنوں کا طریقہ یہی تھا کیا جب بھی ان کو اللہ اس رسول کے رسول کی طرح بلایا جائے فیصلے کے لیے تو فوراً آمنا و صدقنا نہ کہتے وات آنا یہی اصل میں ای مومنوں کا طریقہ تھا اب اگر شبیل المومنین کی پیروی کرنا ہے تو اللہ اس کے رسول وسلم کے ہر حکم کے سامنے سمعنا وات آنا یہی مومنوں کا طریقہ تھا اور اس طریقے کو نبی بلائیں جب اللہ بلائیں تو سمینا واقعہ کے بجائے انکار کرنا نافرمانی کرنا یہ کس کا طریقہ تھا قرآن پاک نے فرمایا یہودیوں کا طریقہ تھا کیا تھا سمینا وسینا یہودی ان کا طریقہ یہ تھا جب اللہ اس کے رسول کی طرح بلایا جائے تو کہیں سمینا و سنتے لیا سمجھ رہے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر سکیں گے عمل نہیں ہوگا عمل نہیں کریں گے دیکھا زبان سے اللہ اس رسول کو تسلیم کرنا اور عمل کی بات آئے تو عمل کرنے سے انکار کر دینا ہلے بہانے کرنا یہ سمعنا واسعین یہودیوں کا طریقہ اللہ رب العالم خبردار مومنو تم یہودیوں کا طریقہ نہ اپناؤ بلکہ کہو سمے ہم سنتے ہیں قبول کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں یہ مومنوں کا طریقہ اور غیر مومنوں کا طریقہ اب مومنوں کا طریقہ ہمارے سامنے آ گیا کس سمے آنا اللہ اس کے رسول کا جب بھی حکم آئے کتاب سنت کی کوئی بات آئے ہمیں پتہ چل جائے کہ نبی کی حدیث ہے نبی کی سنت ہے نبی کا فرمان ہے نبی کا عمل ہے نبی کا حکم ہے تو اب چو چیرا کرنے کے بجائے شبیر المومن کا طریقہ شبیر المومن اپنائیں اور آمنہ وسدکنا اس پر عملی طور پر تیار ہو جائیں عمل کر کے ثابت کریں جیسے کہ کہا جاتا ہے ایک دو مثالیں دیتے ہیں نبی علیہ السلاط اسلام ایک دن سورہ نبی داود وغیرہ کی روایت نبی علیہ اللہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے خطبہ دے رہے جب آپ خطبہ شروع کیے تو مسجد میں لوگ ادھر ادھر منتشر تھے کوئی وہاں کھڑا سن رہا ہے کوئی یہاں کھڑا سن رہا ہے اور کوئی بکھرے ہوئے تھے لوگ ایک جگہ نہیں نبی رہس راف سام نے دیکھا اور فرمایا اجلسو اجلسو اجلسو لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھ جاؤ یعنی کھڑے ہو کر کے خطبہ سننے کے بجائے اطمینان کے ساتھ خطبہ بیٹھ کر کے سنو نبی رہی سراف نے حکم دیا اجلسو اجلسو نبی کا حکم آ گیا لوگوں کے قانون سن لیا اب ضرورت تھی سمعنا نہ کی اتفاقا جو لوگ مسجد میں تو بیٹھ گئے اس دن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو ذرا لیٹ ہو گئے تھے تاخیر ہو گئی تھی آنے میں خطبہ کے شروع ہونے کے پہلے نہیں آ سکے اول وقت نہیں آ سکے جیسے وہ مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے اور جہاں جوتا اتارا جوتے اتارے جاتے ہیں جوتے چپل وہیں وہ پہنچے تھے کہ ان کے کانوں میں آباد آئی کہ اجلسو اجلسو کہ اللہ اس نے فن بیٹھ جاؤ تو عبد بن مسعود وہیں جوتے اتارنے کی جگہ مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے نبی رہس صاحب صاحب نے دیکھ لیا کہ عبداللہ اللہ بن مسعود جہاں جوتے سارے لوگ نے اتارے وہیں وہ بیٹھ گیا اللہ رسول نے عبداللہ بن مسعود کو بلایا عبداللہ آگے آ جاؤ یہاں بیٹھو کیوں وہاں بیٹھ گئے عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ جب ہم مسجد کے دروازے پر پہنچے تو آپ کی آواز قانون نے سنا کہ آپ فرمائے اجلے سو اجلیسو اج لیسو لوگوں بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ آپ کا مقصد تھا کہ بیٹھ جاؤ خود بس سنو بیٹھ کر کے لیکن جیسے اللہ کے رسول سلم نے بیاں فرمایا کہ بیٹھ جاؤ ابد اللہ بن مسود نے کہا یار رسول اللہ میں وہیں جوتا اتارنے کے جگہ پر بیٹھ پہنچا تھا اتنے میں آپ کی آواز کانوں تک پہنچے میں وہیں بیٹھ گیا تھا کہ آپ کے حکم کی تعمیل اور فامہ برداری میں تاخیر نہ ہو جائے اللہ رسول نے ان کو دعائیں دی اب آپ دوران دادا رہیں المومنین تو یہ تھی مومنوں کا طریقہ مومنوں کا راستہ تو یہ ہے جس شبیر المومن کی پیروی ہمیں کرنی ہے ان کا طریقہ تو یہ تھا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے اندر داخل بھی نہیں ہو کے بیٹھے کیوں نبی علیہ سر کی فرمابرداری میں سکنڈوں کی بھی تاخیر نہ ہو جائے کتنی دیر لگتی دو قدم میں مسجد میں داخل ہو جاتے دو قدم میں مسجد میں داخل ہو جاتے دو قدم میں ون ٹو تھری کی بات تھی ایک سیکنڈوں کی لیکن صحابہ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ نبی کی فرما برداری میں اتنی بھی ہم سے تاخیر ہو فوراً بیٹھ گئے اور کہا رسول اللہ اللہ نے بڑی دعائیں دی لیکن آج ہمارا اور آپ کا معاملہ اللہ کے نبی کا یہ مقام یہ منصب اس مرتبے کا علم نہ ہونے کی بنا پر آج ہم لوگ ساری زندگی نبی کی حدیث نبی کا فرمان کتاب و سنت کی باتیں سنتے ہوئے گزر جاتا ہے زندگی گزر جاتی ہے لیکن کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نافرمانی اللہ اس کے رسول کی طرف شبیر المومنین اپنائیں اس کے لیے علم کی ضرورت ہے اسی طرح سے ایک اور چیز بتائیں کہ یہی انسان کے لیے ہم میں اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے آخرت کی کامیابی دنیا کی بھرائی دنیا اور آخرت کی خیر و برکت کے لیے صرف یہی ایک راستہ ہے کہ نبی علیہ السلط شام کی بات جہاں سنیں چاہے ہمارے اختلافات ہوں یہ ہمارے جھگڑے ہوں معاملات کے ہوں یا یہ کے ہوں ہمیشہ اللہ اس کے رسول ادھر ادھر بھاگ کر کے جانے کے بجائے اللہ اس کے رسول کی کتاب اللہ سنت رسول کے روشنے میں ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے اپنے اختلافات کو ختم کرنا چاہیے اور جو کتاب سنت کہہ دے اسی کو مان لیں یہی سب سے بہترین انجام کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے فلاح اور کامیابی کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز یہی ہے اسی لیے رب العالمین نے حج صورت آٹ نمبر انسٹھ یعنی ففٹی نائن میں فرمایا تم سے شعین فرد اللہ رسول ان کل تم بینب اللہ آخر دانے کا خیرو آسمتا میلا جب بھی تمہارے اندر کوئی کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو فرود اللہ و رسول اللہ اس کے رسول کی طرح لوٹاؤ ان کن تم تو مین اگر واقعی تمہارا ایمان اللہ پر ہے ولیومر اور قیامت کے دن پر اللہ اس کے رسول پر اگر تمہارا ایمان اللہ اس کے رسول یوم آخرت پر تمہارا اگر ایمان ہے تو, تو ضروری ہے کہ اپنے ایمان کا تقاضا پورا کرو ہمیشہ اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اور جو اللہ اس کے رسول بتا دے اس کو قبول کر لو یہ ایمان کی شرط ہے اگر تم نے ایسے نہ کیا تو ایمان تمہارا خطرے میں کیوں اللہ نے فلم ان تم اگر تم مومن ہو تو ایسا کرو اگر ایسا نہیں کرتے تو مومن ہی بیکار ہو تم ایمان کا تقاضہ تم نے پورا نہ کیا اللہ عل کے خیر یہ بہت ہی بہتر ہوگا وہ احسن و اور انجام کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے نتیجے کے اعتبار سے یہی تمہارے حق میں بہت ہی اچھا ہوگا تو یہ چند باتیں تھیں جو نبی رحی اللہ کے معفت کے متعلق آپ کے میں رکھتی تھی اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کا علم ہو جانے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اقول اکول اکول یاد آسک من اللہ منکلات ہوئے